لام کے قاعدے عین کے قاعدے معطل عین سے مراد اجوف اجوف کسے کہتے ہیں جس کے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو واؤ ہو تو اجوف واوی یا ہو تو اجوف یائی اجوف کا یعنی معطل عین کا قاعدہ نمبر ایک اس کا نام ہے قا کا قانون کیا نام ہے قالا والا قانون کالا آپ نے بہت پڑھا اس کو کالا کالا ربو کابو کا لمل ربو کی ہو تو آج ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ یہ کال کیا چیز ہے قاعدہ یہ ہے کہ جو واؤ اور یا متحرک ہو اور اس سے پہلے حرف پر فتح ہو ہر وہ واؤ اور یا جو متحرک ہو اور اس سے پہلے حرف پر فتح ہو تو اس وا اور یا کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں چنانچہ قول ان بات کو کہتے ہیں قول کسے کہتے ہیں بات کو یہ کس کا کال ہے یہ فلاں بزرگ کا قول ہے یہ فلاں بزرگ کی بات ہے تو اردو میں بھی استعمال ہوتے رہتے الحمد للہ عربی سمجھنے کے لیے جو ایک بہت ہی خوش آئین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اردو کے اندر اکثر الفاظ جو ہیں وہ عربی کے ہیں بس تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے تو قول اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اب قول کو ہم نے اس کا سیخا بنایا ماضی کا واحد مذکر غائب کا سیفا تو کیا بنے گا قاوالا. کیا ہونا چاہیے بروزن فعالا. لیکن ہم نے ایک قاعدہ پڑھا ہے پہلے صرف کے نزدیک یہ ایک قانون ہے کہ واؤ متحرک اس سے پہلے حرف پر زبر ہو تو اس واؤ کو الف سے بدل دیتے ہیں لہذا اس قانون کے مطابق ہم نے واؤ کو الف سے تبدیل کر دیا تو اب ہم اس کو اوالا نہیں پڑھیں گے کیا پڑھیں گے اوالا اسی طرح مثال کے طور پر خوف کا معنی ہے ڈرنا خوف کا مانا ہے ڈرنا اس سے ماضی کا سیگا آئے گا خوایفہ کیا ہوگا خوایفہ اب دیکھیے واؤ متحرک ہے متحرک تو سمجھ رہے نا اس پر کوئی نہ کوئی حرکت ہو چاہے وہ حرکت کسرا ہو زما ہو فتح ہو و متحرک ہو لیکن اس سے پہلے والے حرف پر ضروری ہے کہ فتح ہو تب یہ فائدہ جاری ہوگا ٹھیک ہے نا و متحرک اس سے پہلے حرف پر فتح ہے لہٰذا ہم نے ایک قانون پڑھا اور اس قانون کا نام ہے جی کیا نام ہے اس قانون کا والا قانون تو لہذا اس قانون کے مطابق واؤ کو علی سے بدل دیا تو یہ ہو گیا خوفیفہ سے کیا ہو گیا خوافہ یہ تو ہی واؤ کی مثال یا کی مثال دیکھیے بازیا اصل میں تو لفظ یوں ہونا چاہیے بے کہتے ہیں بیچنے کو خرید و فروخت کو خرید و فروخت بے ماضی کا سیوا واحد بایا فع بیچا یا خریدا اس ایک مرد نے یہاں میں یہ بھی بات واضح کرتا چلوں کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زو ازداد ہوتے ہیں زد کو جمع کرنے والے ہوتے ہیں تو یہ بے کا لفظ یہ بھی زویل ازداد میں سے ہے کیا مطلب کہ جو ایک دوسرے کی ضرور ہے تو اس لفظ کا وہ دونوں معنی ہے اب بیچنا اور چیز ہے خریدنا اور چیز ہے بیچنا خریدنا یہ آپس میں ایک دوسرے کی زد ہے لیکن ان دونوں پر لفظ بولا جاتا ہے بے اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ ز ازداد ہے ضدوں کو آپس میں جمع کرنے والا ہے تو بے کمانا خرید بھی ہے بے کمانا فروخت بھی ہے خریدنا بیچنا خریدو فروخت سمجھ میں ہی بھی بات بھیا دیکھیے یا متحرک اور اس سے پہلے والا حرف مفتوح ہے لہذا اس یا کو با آ والے قانون کے مطابق علی سے بدل دیا تو بیا آ سے کیا ہو گیا با تو قاعدہ نمبر ایک اس کا نام ہے قالآ اور باآ والا قانون کیونکہ جب کے اندر یہ جاری ہوگا تو ہم کہیں گے قانا والا قانون جاری ہوا ہے اور اگر اج وقت کی صورت میں یہ قانون جاری ہوا ہے تو ہم اس کو کہیں گے باع والا قانون تو اس قانون کا نام ہے قانا والا قانون سمجھے قاعدہ نمبر دو اس قاعدے کا نام ہے قلنا کا قانون قلنا کا قانون اب دیکھیں مثال کے طور پر کوالا کی گردانا پڑے کو اور یہ سارے کے سارے اصل میں کیا تھے قولا, قولا قولو قولت قولتا اور آگے کیا آنا چاہیے قولا فعلنا کے وزن پر قولنا لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں کل ہونا کیا چاہیے قولنا قلنا سے ہے قولنا لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں قلنا کیوں پڑھتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ اہل صرف کا ایک قانون ہے اس قانون کو سمجھنے سے پہلے ایک اور بات سمجھیے وہ یہ ہے کہ دو حروف ساکن دو حروف ساکن ان کو کہتے ہیں سا کی نین ساکینانی حالت نسبی میں ساکینینی کی اس طرح سمجھ میں آ رہی ہے دو حروف ساکن ہوں تو ان کو کیا کہتے ہیں سا دو حروف ساکن ایک جگہ اکٹھے آ رہے ہوں جمع ہو رہے ہوں تو اس کو کہتے ہیں اجتی مائے کیا کہتے ہیں دو ساکین کا جمع ہونا دو ساکن کا جمع ہونا اب دیکھیے سیگا کو قلنا اصل میں کیا تھا قبل سب سے پہلے اس میں کوالا والا قانون جاری ہوا کیسے جاری ہوا و متحرک اس سے پہلے حرف پر فتح ہے اور ہم نے ابھی یہ فائدہ پڑا کہ جہاں واؤ متحرک اس سے پہلے حرف پر فتح ہو تو اس واؤ کو الف سے بدل دیتے ہیں تو قبول سے کیا ہوا کولنا کولنا سے کیا ہوا کولنا یہ بات سمجھے قولنا وا متحرک ما قبل مفت لہذا قالا والے قانون کے مطابق واؤ کو الف سے بدل دیا تو قولنا سے کیا ہوا قولنا اب دیکھیے یہاں اجتماع ساکنین ہے کیا مطلب دو ساکن ایک جگہ پہ جمع ہو رہے ہیں علیف بھی ساکن ہے اور لام بھی ساکن ہے اور فائدہ یہ ہے کہ جہاں دو ساکن جمع ہوں جہاں دو ساکن جمع ہوں تو پہلا ساکن اگر مدہ ہو تو اس کو حذف کر دیتے ہیں اس کو گرا دیتے ہیں مدہ کسی کہتے ہیں حلیف اس سے پہلے حرف پر زبر ہو واؤ اس سے پہلے حرف پر پیش ہو یا اس سے پہلے حرف پر زیر ہو یعنی حروف علت کے ماقبل کی حرکت ان کے موافق ہو پڑی ہے نا یہ بات فائدے کے اندر جی پھر چلتے ہیں شروع سے قولنا. ما قبل واؤ متحرک ماقبل مفتو ہے قولا والے قانون کے مطابق واؤ کو علی سے بدلا تو قبولنا سے کیا ہو گیا کوالنا دو ساکن جمع ہو رہے ہیں پہلا ساکن مدہ ہے لہذا اجتماعی ساکنین کا قانون انشاءاللہ شاء آگے چل کے آپ پڑھیں گے تو اس قانون کے مطابق کہ جب دو ساکن جمع ہو اور ان میں سے پہلا مدعا ہو تو پہلے کو گرا دیتے ہیں حذف کر دیتے ہیں تو کالنا سے کیا بن جائے گا کالنا کالنا سے کیا بن جائے گا کالنا اب کالنا ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ یہ معتل عین کا دوسرا قاعدہ جاری ہوا کہ ہر وہ واؤ جو اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف سے تبدیل ہو کر گر جائے تو فا کلمہ کو ضمہ دیتے ہیں ہر وہ واؤ جو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے تو اس کے گرنے کے بعد اس کلمہ کے کیا کریں گے ضمہ دیں گے حرکت فتح کی بجائے کیا کریں گے ضمہ دیں گے تو اس قائدہ کے مطابق قلنا سے کیا ہو گیا قلنا تو دیکھیے ایک لفظ کے اندر تین قانون جاری ہوئے اور تب اس کی یہ صورت ہوئی اور یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جس نے فن سرف کو اس علم کو حاصل کیا ہو ورنہ ایک عام آدمی یا ایک لغت دان یا ایک ترجمہ خان تو کبھی بھی نہیں بتا سکتا کہ قلنا کیا چیز ہے اس کی اصلی حالت کیا ہے اور جب یہ پتہ ہی نہیں کہ قلنا کیا ہے تو اس کا ترجمہ کر دینا یہ, یہ کہاں کا انصاف ہے آج بہت سارے لوگ بس یہ جی ترجمہ آنا چاہیے اور اس کی وجہ سے عربی عبارات کو بھی وہاں سے ہٹا دیتے ہیں اور ترجمہ پیش کر دیا نیچے لکھ دیا یہ بخاری ہے یہ فلاں ہے فلاں ہے اور ترجمہ اپنی مرضی کا کر دیا تو یہ بہت بڑی نا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کا صرف ترجمہ لکھنا اس کو علماء نے جائز قرار نہیں دیا کہ صرف ترجمہ لکھ کے اس کو قرآن کا نام دے دیا جائے نہیں بلکہ ساتھ اس کی عربی عبارت ہو اور پھر ساتھ اس کا ترجمہ ہو تاکہ کوئی دھوکا دے ہی نہ سکے اور ترجمہ بھی وہی ہوگا جو پہلے ہو چکے ہیں اب نئے سرے سے اس ترجمے کے اندر رد و بدل کرنا اس کی بھی اجازت نہیں تو لہٰذا ایسے دکھے بازوں سے اپنے آپ کو بہت بچانا ہے اور جب بھی کوئی اس طرح کی بات سامنے آئے سب سے پہلے اس کا حوالہ دیکھیں اور پھر اس کی عربی عبارت دیکھیں کہ کیا واقعی یہ, یہ کام جو ہے اس نے صحیح کیا ہے الحمدللہ علماء حق وہ اس داری کو بخوبی انجام دے رہے ہیں صرف سنا اور آگے نقل کر دیا یہ نہیں بلکہ اس لفظ کی اس بات کی تحقیق کرتے ہیں اس کے حوالے کو تلاش کرتے ہیں خود دیکھتے ہیں اور پھر اس کو آگے عمر تک پہنچ جاتے ہیں تاکہ اس کے اندر کسی قسم کی کوتا ہی نہ ہو اور کل کو یہ سارا وزن یہ ہمارے اوپر نہ ہے تو یہ کوئی معمولی کام نہیں بہت بڑی ذمہ داری ہے جی اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنا ضروری ہے علم دین کو حاصل کرنا کہ تاکہ باطل اور شیطان اس سے غلط فائدہ نہ حاصل کر سکے لہذا جہاں بھی کوئی کوشش کرتا ہے تو الحمدللہ علماء حق وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو چیلنج کرتے ہیں اور اس کا سد باب کرتے ہیں اور ویسے بھی حدیث پاک کے اندر جھوٹ بولنا اپنی طرف سے گھڑنا یہ تو اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے والی بات ہے اس لیے جب بھی آقا کا فرمان ہو تو یوں فوراً ایک دوسرے کو نہ سنا دیا کرو جب تک کہ اس کی پوری تحقیق نہ ہو اور اگر الفاظ بھی ہی یاد نہیں ترجمہ کرنا ہے تو اس کو مفہوم اور مطلب کہا کرو یہ نہ کہا کرو کہ یہ اس کا بالکل ترجمہ ہے یہ آپ کا فرمان ہے بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے اور پھر اس کا بھی یقین ہو کہ بالکل میں صحیح مفہوم بیان کر رہا ہوں تب اس کو بیان کریں ورنہ من, علی مقعدہ من النار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر میرے بارے میں جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جس یہ بہت احتیاط کا مقام ہے بہرحال اللہ رب العزت کا کتنا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا کہ آپ اس دین کو قریب سے ہو کر اس کو سمجھے اس کے جو ہے آہ مزید جو ہے اس کے موتی اس کے جواہر وہ آپ کے سامنے آئے الحمدللہ للہ آپ کی اس طلب پر لہر اب تک کتنا آپ کو نواز دیا ہے اور انشاءاللہ مزید جو ہے انوارات اور برکات وہ آپ مرتے دم تک حاصل کرتے رہیں گے اور اس علم کے ذریعے سے خود بھی لطف اندوز ہوں اور دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچائیں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا تو علم کے حصول کی نیت ہی یہ ہو عمل اور دعوت عمل اور دعوت خود عمل کرنا اور دوسروں تک اس کو پہنچانا بہرحال قلنا قلنا اصل میں کیا تھا کلنا کا اصل یوں ہونا چاہیے تھا جی کو ہم نے قاعدہ پڑھا کوالا والا واؤ متحرک اس سے پہلے حرف پر فتح ہو تو اس واؤ کو الگ سے بدل دیتے ہیں قولنا سے کیا ہوا کولنا دو ساکن ایک جگہ پہ جمع ہو گئے ان میں سے پہلا ساکن مدہ ہے لہذا اس کو گرا دیا تو قولنا سے کیا ہو گیا کالنا اور پھر قائدہ ہے اجوف کا کلنا والا قاعدہ کہ واو جو اجوف کے عین کلیما میں ہو الف سے تبدیل ہو کے گر جائے تو فا کلمہ کو ضمہ دیتے ہیں تو کالنا سے کیا ہوا کالنا سے کیا ہوا قلنا اب دیکھیے کتاب کی طرف صفحہ نمبر آٹھ معطل عین کے قاعدے فائدہ نمبر ایک یہ نام آپ نے یاد رکھنے اس قائدے کا نام کیا ہے قالا کا قانون قالا والا فائدہ جو واؤ اور یا متحرک ہو اور اس سے پہلے مفتوخ ہو یعنی واؤ اور یا متحرک کیا مطلب واؤ پر یا پر زبر زیر پیش میں سے کوئی نہ کوئی حرکت ہو پہلے مفتو ہو یعنی اس سے پہلے والے حرف پر فتح یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی دیکھیے فائدہ نمبر ایک جو واؤ اور یا متحرک ہو اور اس سے پہلے ہو تو اس وا اور یا کو الگ سے بدل دیں گے جیسے قوالا کیسل میں قوالا تھا اور با کیسل میں بہیا تھا فائدہ نمبر دو اس قانون کا نام ہے کلنا کا قانون جب ماضی سلاسی مجرد کا عین کلمہ واؤ بسب اجتماع ساکنین یعنی اجتماع ساکنین کی وجہ سے بسب اجتماع ساکنین پھر دیکھیے قاعدہ نمبر دو جب ماضی سلاسی مجرد کا عین کلما واؤ بسب اجتماع ساکنین گر جائے اور وہ ماضی مقصور العین نہ ہو یہ ایک شرط ہے تو انشاءاللہ تفصیل اس کی بات میں سمجھائے گے فی الحال نے اس کو یاد ایسے کرنا ہے اور وہ ماضی مقصور العین نہ ہو تو فاق علیما کو زمہ دیا جائے گا جیسے قلنا کے اصل میں قبل نہ تھا جیسے قلنا کے اصل میں قبل نہ تھا انشاءاللہ چند مزید مثالوں کے ذریعے سے اس کی وضاحت کل آئندہ سبق کے اندر آپ کے سامنے پیش کریں گے اور پھر اگلا سبق پڑھیں گے اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ